یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے ولو گوجو ایمان لائے ہو لا تقولونا تم کہو راعنا راعنا کل وقولو اور کہو انذرنا انذرنا کل وسمعو اور سنو وللکافرین اور کافروں کے لئے عذاب انعذاب ہے علیم ان یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے راعینا یعنی ہمارا لحاظ رکھیے ہماری بھی بات سنی ہے تو اس کو وہ ذرا راعینا کہہ دیتے تھے راعینا راعینا کا منع ہمارے چرواہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا رفع جس کے اندر ایسا اجتبا ہو وہ بولنے سے منع کر دیا کہ راعینا کے بجائے تم نہ کہہ دیا کرو ہمارے احمد اللہ دینہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں صبر المشرقینہ نا اور ناحی مشرک عیونزََ علیہ کم کے نازل کی جائے تم پر من خیرین کوئی بھی بھلائی من رب تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یکتسو خاص کرتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ یہ یش جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالی اللّہ تعالیٰفض العظیم بڑے فضل والا ہے ما ماںق جو ہم منسوخ کر دیں من آیتن کوئی بھی آیت او ننسیہا یا ہم اسے بھلا دیں نہ ہم لے آئیں گے بخیر منہا اسے بہتر او متھلی یا اسی طرح کی علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ یقین اللہ تعالی علا الش ان ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ کے یقین اللّہ تعلیٰ اس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی وردی اور زمین کی و مالا عمر نہیں ہے تمہارے لیے من دون، من دونی اللہ, اللہ کے سوا من ولیگن کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. ام کیا تریدونہ تم ارادہ رکھتے ہو ان کے تس سوال کرو رسول اقم اپنے رسول سے کماج اس طرح کے سئلہ سوال کیے گئے موسا موسیٰ علیہ سلاۃ من قبر اس سے پہلے پمیت بدل اور جو تبدیل کرے گا القفرا کفر کو ایمانی ایمان کے بدلے فقد اللہ تحقیق وہ گمراہ ہو گیا ثواح سبیلی راستے کی درستگی سے ودا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کثیرن بہت زیادہ من اہل کتاب اہل کتاب سے لو کاش یادونا کم کہ وہ لوٹا دیں تم کو بم بادی ایمانی تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر کی حالت میں حسدن حسد حسد کرتے ہوئے من ہندی ان اپنے نفسوں کی طرف سے بم بادی ما تبین الحم الحق اس کے بعد کے واضح ہو گیا ان کے لیے حق پاکو پستم واب کرو وسوا ہو اور ترگزر کرو حتیٰی اللہ حتیٰ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ بھی عمری ہی اپنے معاملے کو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی تعالیٰ علیٰش ان قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے و عیم و قائم کرو الصلاح نماز و آتوں اور دو الزکطہ زکوٰۃ و ماں اور جو تو قدم ہو تم آگے بھیجتے بولے ان خوشی اپنی جانوں کے لیے من خیر بھلائی تجدو ہو تم اس کو پاؤ گے ان دلّہ اللہ کے ہاں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ بھی ماں اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو بصیرون دیکھنے والا ہے وقال اور نے کہا نہیں یہ ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت آ جنت میں اللہ مگر من وہ آدمی کا ناپوتن جو ہو گیا یہودی او نصارہ یا عیسائی تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشات ہیں ان کی آرزویں ہیں قل کہہ دیجیے ہاتھوں برہانہ تم لے او اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من اسلامہ جس نے مٹی کیا بجھا ہو اپنے چہرے کو اللہ ہی اللہ کے لیے واہ ہوا محسن اس حال میں کہ وہ نکی کرنے والا ہو فلاں ہو تو اس کے لیے اجرو ہو اس کا اجر ہے عند ربی ہی اس کے رب کے ہاں والا خوفن علیہ اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر والا یفظنون اور نہ وقالت یہود اور کہا یہودیوں ليس لسط النصارہ نہیں ہے عیسائی علاشِ کسی چیز پر وقالت الصارہ اور کہا عیسائیوں نے لست ال یہود نہیں ہے یہودی علاش کسی چیز پر وہمیت حالان حالانکہ وہ پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب کدالی کا اسی طرح قال اللہ کہا ان لوگوں نے لا علمونہ جو نہیں جانتے مثلا قول بن کے قول کی طرح ف اللہ تو اللہ تعالی یکم فیصلہ کرتا ہے بینہم ان کے فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت والے دن فی ما اس چیز میں جو کان تھے وہ فی ہی جس میں یختلفونا اختلاف کرتے کمن اور کون اضلاع زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے جو جس نے مانا منع کیا مساجد اللہی اللہ کی مسجدوں سے اینجز کرا کہ ذکر کیا جائے فی اس میں اسم اس کا نام وسعا اور اس نے کوشش کی فی خرابی اس کو ویران کرنے کی خراب کرنے کی اولا کا یہ لوگ ہیں ما کا نہیں ہے جائز ان کے لیے فروغ ہا کہ وہ داخل ہوں اس میں اللہ مگر خائفین ڈرنے والے بن کر لہم ان کے لیے پھر دنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے وہ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عداب العدیم عذاب ہے بہت بڑا وہ اللّہ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق و مشرق والمغرب اور مغرب فینما پس جہاں بھی یا جس طرح بھی تو ولو تم منہ پھیرو ما پس ماں بس وہی اللہ ہی اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی واسن وسرت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے وقالو اور انہوں نے کہا اتحاد اللہ اللہ تعالی نے بنا لیا ہے ولدا بیٹا سبحان اللہ پاک ہے بل بلکہ لہو اس کے لیے ہے ماف السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے بلعبی اور زمین میں کل سارے کے سارے لہو اس اللہ کے لیے قانیتون فرما برداری کرنے والے ہیں بدیب سماواتی ولعضی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ اور جب کبا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فنما یقو لہو یقیناً وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا پیا تو وہ کام ہو جاتا ہے وقال اللہ اور کہا ان لوگوں نے لا یا جو نہیں جانتے لا کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ تعالی او اوتینا یا آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کدالی کا اسی طرح کال اللہ دینا کہا ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے مثلا قولہ ان کی باتوں کی طرح تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بے جن ہم نے واضح بیان کر دی ہیں الآیاتی نشانیاں لومی یوقین یقین رکھنے والی قوم کے لیے ان بے شک ہم نے اصل نا کا بھیجا آپ کو بالحقی حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا و اور ڈرانے والا بنا کر ولا کس اور آپ سوال نہیں کیے جائیں گے ان اسحاب الظہیم جہنم والوں کے بارے میں ولن تروا اور حربز نہیں راضی ہوں گے راضی ہوں گے عن کا آپ سے الیہودو یہودی ولن نصارہ اور نا عیسائی حتا حتا کے تک تابعا پیروی کریں ملتهم ان کی ملت ان کے دین کی قل کہہ دیجئے ان هد اللہ یقینا اللہ کی ہدایت وہ الہدا وہی ہدایت ہے والا ان اور اگر اتبعا آپ پیروی کریں احواؤہم ان کی خواہشات کی بحد اللہی اس کے بعد کے جا کا آیا آپ کے پاس من علم مالا کا نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ اللہ کی طرح سے کوئی دوست ولا نصیر اور ناقی مددگار اللہ وہ لوگ آتے نہ جن کو ہم نے دی الکتاب کتاب یا ہو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی ہی اس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اولا یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون مینون بھی ہی جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہیں یکفر بھی ہی اور جو کفر کرے اس کے ساتھ فلا کاپس وہ لوگ ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں یا بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کی ہے علیکم تم پر و انی اور بے شک میں نے فضلتوکم تم کو فضیلت دی ہے العالمین جہانوں پر و اور ڈر و یومن اس دن سے لاتزی نہیں کفایت کرے گی نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان سے شعیع کچھ بھی ولا یو اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اسے اس عدل کوئی بدلہ ولا تنفعہ اور نہ نفع دے گی اس کو شفاعتن کوئی سفارش والا اور نہ ہی وہ یونسارون مدد کیے جائیں گے و اور جب ابتلا آزمایا ربو ہو ابراہیم کو ربوہ اس کے رب نے بھی کلمات میں کچھ کلمات کے ساتھ فتمہ ہنہ پس پورا کیا ان کو قالا تو کہا انی بے میں جاعل کا بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے اماما امام قالا کہا من دریتی اور میری اولاد میں سے قالا کہا لا یہ نہیں پہنچے گا عہدی میرا وعدہ الظالمینہ ظالموں کو وہ عز اور جب نے جب ہم نے بنایا البیتا بیت اللہ کو مسابطن رجوع کرنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ مناسی لوگوں کے لیے وہ امن اور امن کی جگہ وہ اور تم پکڑو میں مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم کو مسلح جائے نواز وہ عہدنا اور ہم نے وعدہ لیا اللہ ابراہیمہ کیا ابراہیم سے و اسماعیلہ اور اسماعیل سے انتہرا کہ تم دونوں پاک کرو بیتی میرے گھر ولِطائفِنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لئے لیے وركع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے واذ قال ابراهيم اور جب کہا ابراهيم نے ربي اے میرے رب اجل بنا دے ھذا ھذا اس کو بالدنا امنن امن والا شہر ورزق اور رزق دے اهله اس کے رہنے والوں کو من ثمرات ہی پھلوں کا من آمنا جو ایمان لے آیا منہم ان میں سے بلا اللہ پر والیوم یوم آخری اور آخرت والے دن پر کالا کہا ومن من کافر اور جس نے کفر کیا امتح ہو تو میں اس کو فائدہ دوں گا کلیلن تھوڑا حما پھر استر اس کو مجبور کروں گا النار آگ کے عذاب کی طرف پب اسل اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ اور جب یرف بلند کیا ابراہیم و ابراہیم نے القواعدہ بنیادوں کو من البیتی بیت اللہ کی و اسماعیل و اسماعیل نے ربانہ اہ ہمارے رب تقبل منا قبول کر ہم سے انکا کا بے شک تو انتا تو ہی اسمیر سننے والا ہے العلیم و جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب الا بنا دے ہم کو مسلم مینی مسلمان متی و فرما بردار لاکہ اپنے لیے و منظریاتینا اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلم لک اپنے لیے فرما بردار امت و آرینہ اور سکھا ہم کو مناسک نا قربانی کے طریقے و علئی نا اور ہماری توبہ قبول کر مناسک حج کے طریقے قربانی کے طریقے دونوں معنی وطب علیہ اور تو توبہ قبول کر ہماری ان نقا یقیناً انتا تو ہی اتبا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ربانۂ ہمارے رب بھیج بھی ان میں رسول رسول بنہم انہی میں سے یتلو جو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات ولوم اور سکھائے ان کو الکتابہ کتاب الحکمت اور حکمت و یو ہم اور ان کا تزکیہ کرے ان کو پاک کرے انا کا یقیناً تو انتا تو ہی العزیز غالب ہے الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے کوم یارغبو اور کون بے رغبت ہوتا ہے ام ملت ابراہیم ابراہیم کے دین سے اللہ سوائے اس بندے کے من جو صاف جس نے ظلم کیا نفسہ ہو اپنے نفس پر یا جس نے بے وقوفی کی اپنے آپ پر ولاقت اور البتہ تحقیق استفیع ہو ہم نے اس کو چن لیا ہے کہ دنیا دنیا میں و ان نہ ہو اور یقیناً وہ پھر آخراتی آخرت میں لبن صالقین نیکوں میں سے ہے ایک کالا جب کہا اس کو ربو اس کے رب نے اسلم متی ہو جا کالا اس نے کہا اسلم تو میں متی ہو گیا رقب العالمین رب العالمین کے لیے وسع بھی ہا اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم و ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وہ یعقوب ہو اور یعقوب نے یا بنیہ اے میرے بیٹو ان اللہ یقینا اللہ تعالی نے اسفقا لکم تمہارے لئے جن لیا ہے الدینہ ایک دین فلا تموتن نا پسنا تم مرو اللہ مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ام کیا کم تم شہداء تم حاضر تھے گواہ تھے ارحاضرہ یعقوبہ جب حاضر ہوئی یعقوب کو الموتو موت قالا جب اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں کو ما تعبدونا تم کس کی عبادت کرو گے من دی میرے بعد قالو تو انہوں نے کہا نا بدو الحا کا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی و الہ آبا کا اور تیرے آباء کے کی یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاقہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے علاقی واحدہ ایک ہی علا مسلم اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں تل کا امتن یہ امت ہے قد تحقیق گزر چکی لہا اس کے لیے ہے ماں قصبت جو اس نے کمایا ولا تمہارے لیے ہے ماں قصبت جو تم, نے کمایا ولا اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے انہوں نے کہا ہو تم ہدایت پاؤ گے بل بلکہ ملت ابراہیم کا دین حنیفہ یقصو ہے من اور نہیں تھے وہ مشرقوں میں سے قولو تم کہو آمنہ ہم ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ پر وما اور اس چیز پر جو انزلہ علینا نازل کی گئی ہماری طرف بما اور جو انزلہ نازل کی گئی الہ ابراہیم کی طرف و اسماعیلہ اور اسماعیل کی طرف و اسحاق اور اسحاق کی طرف و یعقوب اور یعقوب کی طرف و اور ان کی اولاد کی طرف وما اوتی اور جو دیے گئے موسا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وماؤتی اور جو دیے گئے النبی نبی ربہم ان کے رب کی طرف سے لال القرقین اہدملہ ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان و ون مسلمون اور ہم اسی کے لیے فربہ بردار ہونے والے ہیں ف ان بس اگر آمان و وہ ایمان لے آئیں بیوسلی ماں آ من تم بالکل اسی طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو بقدہ دو تو تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پا جائیں گے وہ ان تو اور اگر وہ پھر گئے تو ان بس بے شک ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں فس فی کا ہوں پس عن قریب کافی ہو جائے گا ان سے آپ کو اللہ, اللہ تعالی وحُا اور وہ اسمی خوب سننے والا العلیم و خوب جاننے والا ہے شبغہ طلّہ اللہ, اللہ کا رنگ امن احسن من اللہ شب اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے شبقہ رنگت کی اعتبار سے ونحن اللہ اور ہم اس کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں قل کہہ دیجیے اتوا جونہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فل اللہ, اللہ کے بارے میں و رب نا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے و رب و اور تمہارا رب ہے ولانا اور ہمارے لیے اعمال ہمارے اعمال ہیں ولکم تم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں ون اللہ مخلصون اور ہم اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں امتقلا کیا تم کہتے ہو ان ابراہیمہ کہ ابراہیم و اسماعیلہ اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و اور یا اور ان کی اولادیں او وہ تھے یا عیسائی تھے کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ ام ہو یا جس نے شہادت کو اندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ام اللہ اور نہیں، ہے اللہ تعالیٰ چیز سے جو تاون تم عمل کرتے ہو دل کا عمر تم یہ امتخلط تحقیق گزر چکی لہا اس کے لیے ہے ما کا جو اس نے کمایا ولا عمر تمہارے لیے ہے ما کا تم جو تم نے کمایا ولا کچھ اور نہ تم سوال کیے جاؤ کہ اماں اس چیز کے بارے میں کام یعملون جو وہ عمل کرتے تھے سیقول و قریب کہیں گے صفحہ و بیوقوف منسی لوگوں میں سے ما بل کس نے پھیر دیا اُن کو عن قبل اُن ان کے قبلے سے اللہ وہ قبلہ کان و علیہ جس پر وہ تھے قل کہتی چیئے اللہ ہی کے لیے ہے المشرق و مشرق و المغرب و المغرب یہ بھی وہ ہدایت دیتا ہے میں یہ شاخ جس کو چاہتا ہے مستقیم طرف و و طرح جا الناقم ہم بنایا کو عدالت والی رسول اور ہو جاؤ لوگوں پر الرسول جا رسول علیہ تم پر شہید ماں چال قبل اللہ تھی اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جو کم کا جس پر تو تھا اللہ مگر اللہ تاکہ ہم جان لیں میں طبی رو کون پیروی کرتا ہے اور رسول رسول کی حکمت ان لوگوں میں سے قلیبو جو پھر گئے اللہ آ ہی اپنی ایڈیوں پر وہ انکانت اور یقیناً وہ لقبیر تن البتہ بھاری ہے اللہ مگر اللّینہ ان لوگوں پر حض اللہ جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے وہ ماں کان اللہ اور نہیں اللہ اللّہ تعالیٰ ریضی آ ضائع کرنے والا ایمان اب ہم تمہاری نمازوں کو ان اللہ یقیناً اللّہ تعالیٰ بنناسی لوگوں کے ساتھ لاراؤف ان بہت زیادہ نرمی کرنے والے رحیم ان بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں قد تحقیق نہ ہم نے دیکھا وجہی کا تیرے چہرے کا پھرنا کس سمائی آسمان میں فالان کا پس ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلہ کن اس قبلے کی طرف تر جس پر تو دی ہے پس بس پھیرنے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد حرام مسجد حرام کی طرف وہی تما تم اور تم جہاں کہیں بھی ہو فولو پس پھیرو وہ اپنے جہروں کو شطرا ہو اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ اوت کتابہ جو دیے گئے کتاب لمونہ البتہ وہ جانتے ہیں انا الحق کہ وہی حق ہے میرے ربی ہی منق رب کی طرف سے اور ملاق بھی اور اللہ کا غافل نہیں ہے انا اس چیز سے جو یا وہ عمل کرتے ہیں ولائن اور اگر عطعی تلدینہ آپ پیروی آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوت الک جن کو دی گئی کتاب بکل آیت ان تمام تر نشانیاں ماں طاب و نہیں پیروی کریں گے قبلا طاقا آپ کے قبل کی و ماں انتا بتاب اور نہیں ہے آپ پیروی کرنے والے قبل طاہوں ان کے قبل کی و ماں باغ اور نہیں ہیں کا باغ بھی تابعین پیروی کرنے والا قبلہ طبع باغ کے قبل کی ان اگر ان کی کی بعد جھا کا من العلمی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا ہے علم ان کا عزم تو اس وقت آپ ہو جائیں گے لامین ظالمین البتہ ظالموں میں سے اللہ دینہ وہ لوگ آتینہ مل کتاب جن کو ہم نے دی کتاب یا ارپون وہ اس کو پہچانتے ہیں کما یا ارپون ابنا جس طرح کے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ نفریق امن ہوں اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لیقتمون الحق کا حق کو چھپاتے ہیں وہ ہم یا المون حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق مبی کا حق تیرے رب کی طرف سے فلاں پون نا پستون ہو جا مر المترین شک کرنے والوں میں سے ولیک الن ہر ایک کے لیے بچھا ایک جہد ہے ہوا مغل وہ اس کی طرف موں پھیرنے والا ہے فس طبق بس تم سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں اینا ماتون تم جہاں کہیں بھی ہو یہ بھی کم اللہ جمیعہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا تم کو سب کو ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ اللہ ہر چیز پر قبیر خوب قدرت رکھنے والا ہے خرشتہ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں پبلی بس پھیریں وچھا کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف و للحق من و کا اور بے شک و حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ اللہ اور اللہ اعلیٰ ہے غافل چیز سے جو تاغال تم عمل کرتے ہو ومن حیث و اور خرج کا بھی نکلے فبلی وجہ کا اور البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے عما تاغع اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو اور حیث و خرجتا اور آپ جہاں سے بھی نکلے وجہ اپنے چہرے کو الحرام، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کم تم اور تم جہاں کہیں بھی ہو فبلو وجوہکم پس پھیرو اپنے چہروں کو شطراہو اسی کی طرف لئاللہ یکونا لناسی تاکہ نہ ہو لوگوں کے لئے علیکم تم پر حجت حجت اللہ الذین مگر وہ لوگ ظالموں جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تک شوہم پس تم ان سے نہ نرو وقشونی اور مجھے درو ولی اتن ماہ اور تاکہ میں مکمل کروں نعمتی اپ پاجاؤ کما جس طرح کے ارسلنا ہم نے بھیجے فیکم تمی رسولا رسول یتلو جو تلاوت کرتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات و یزکیکم ورتم کو وہ پاک کرتے ہیں و یعلمکم ورتم کو سکھاتے ہیں الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت و یعلمکم ورتم کو سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے فذکرونی بس یاد کرو مجھے اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں کا وشکرولی اور میرا شکریہ ادا کرو ولات فروٹ اور اسپرے مت کرو میری نسپری نہ کرو یا آمن اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اس و مدد طلب کرو بے صبری صبر کے ساتھ مسلط اور نماز کے ساتھ ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولاقول نہ تم کہو لمن اس آدمی کے لیے یق جو قتل کیا گیا فی کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کن لیکن لا تشروم تم شعور نہیں رکھتے ولا نب النق مر تحقیق ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی چیز سے من الخوفی خوف سے والجوہی اور بھوک سے ونقسم من الانوال والانفسی وطمارات اور کمی سے مالوں کی جانوں کی اور پھنوں کی وپشر اور خوشکبری دے دیجئے اصابرین سبر کرنے والوں اللہ دینہ وہ لو کہ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت قالو کہتے ہیں ان نا لاہی یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں وہ نا الیہی اور یقیناً ہم اسی کی طرف راجون لوٹنے والے ہیں اولاقہ وہ لوگ علیہ ان پر صلابات رحمتیں ہیں جو ربی کے رب کی طرف سے ورحمت و, و, و رحمت ہے وہ اولاک اور وہی لوگ حم المختدون ہدایت پانے والے ہیں ان صفح یقیناً صفحہ ومربتہ اور بربا بن شعا اللہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج چل پی جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا فلا اس پر کوئی حرج نہیں ہے طواف کرے بس کا یقیناً اللہ تعالی شاکر قدردان ہے علیم ان خوب جاننے والا ہے ان اللہ یقیناً وہ لوگ یکتمونا جو چھپاتے ہیں ماں اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کی ناتی واضح نشانیاں و الخدا اور ہدایت من بھی اس کے بعد کے ما بینا جو ہم نے بیان کیا اسے الناسی لوگوں کے لیے القitab کتاب میں اولئ کا یہ وہ لوگ ہیں یلعنہ اللہ جس پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالی و اور لعنت کرتے ہیں ان پر الائنون لعنت کرنے والے اللہ الذين مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی و اصلحو و اصلاح کر لی و بینوا اور بیان کیا فاولئک فا اتوب علیہم پس یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحيم اور میں بہت زیادہ عبا قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں ان اللہ یقیناً وہ لوگ کافروں جنہوں نے کفر کیا و ماتو اور مر کہ وہم وہ کفار ان اس حال میں کہ وہ کافر تھے اولائے کا یہ وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہی جن پر اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی ونناسی اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یقفف عنہم العذاب ان سے حلقہ نہیں کیا جائے گا عذاب ولاہم ینظرون اور نابو مذل کیے جائیں گے. الٰح الٰح و عم الاحد اور تمہارا علا ایک ہی الہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی اللہ علا ہوا مگر وہی الرحمٰن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان نفیقل اس سماوا کی بل عردی یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں مختلا فل نہاری اور رات کے اختلاف میں پل پھل قلتیوں بحری جو چلتی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے من آسمان سے من ما ان پانی پس اس نے اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو وحدہ موتی ہا اس کے کے بعد پلچر ہونے کے بعد اور پھیلا دیے فی اس میں کل منکاً ہر قسم کے جاندار و تصریف ریاحی اور ہوا کے پھیرنے میں صحابل مسقری اور مسخر بادلوں میں بین اب العرط آسمان اور زمین کے درمیان لایات لا ان البتہ نشانیاں ہیں لیے قومی یاقیلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے الناس اناسیہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یہ جو پکڑ لیتے ہیں دون اللہ اللہ کے علاوہ اندازن معبود یو ہبونا وہ ان سے محبت رکھتے ہیں کپ حب بلّہ اللہ, اللہ سے محبت رکھنے کی طرح واللہ دینا اور وہ لوگ آمان جو ایمان لائے اشد الحب اللہ زیادہ سخت ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے میں وَلَوْ يَرَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ اِذْ يَرَونَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان الْقُوَةَ تَاكِدْ یقیناً قوت للہ جمیعہ ساری کے ساری اللہ کے لئے ہے وَأَنَّ اللَّهَ وَرْ يَقِينَا اللَّهَ تَعَالَى شَدِيدُ الْعَذَاب عذاب کی سختی والا ہے یعنی سخت عذاب دینے والا ہے ا جب براءت کا اظہار کریں گے وہ لوگ اتبع جن کی پیروی کی گئی من اللہ ان لوگوں سے اتباؤ جنہوں نے پیروی کی ورآب الضاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو و اور ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بھیم ان سے السباب و تعلقات وقال اللہ اور کہیں گے وہ لوگ اتبا جنہوں نے پیروی کی لو کاش کے ہمارے لیے ہوتا تن لوٹنا منہم تو ہم ان سے براہ کا اظہار کرتے بری ہو جاتے کما جس طرح کہ وہ بری ہوئے ہیں منا ہم سے کزالی کا اسی طرح یریہم اللہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم ان پر حسرتیں ہوں گی بماہ جینا اور ہوں گے وہ نکلنے والے منن ناری آنکھ سے